الحمد لله الحمد لله والسلام وسلام على السلام وعلى سيدنا محمد المصلي وخاتم النبيين ما باقوا قول بالله سنيراني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا لا نرى الرفع الى في التكبيده الاولى واختلفوا في ذلك بما كنا خني بعض شغلي هي رحمه دينك حواله سے رفی دین کے جو یعنی مثبت ہیں مختلف حدیث کی شکل میں. کہیں پر تو چار جگہ پر رکوع کے وقت کے وقت اور پھر ترموں کے علاوہ ٹھیک ہے اور پھر آدھا سے دوبارہ کے کے طرف اور کہیں پر تین جگہ تسکرہ ہے اور کہیں پر دو جگہ <coughs> جیسے سے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے ابراہیم اللہ حریق ابن اسود ابن یزید ابو شاہی امام حضب امام ابو یوسف امام محمد اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ ہم مالک احمد اللہ علیہ روایت کے مطابق اور اہل یہ حضرات مخالف سوائے سمجھتے ٹھیک نہیں سمجھتے رفع رفع بولا مگر تقبیر بولا نہیں واہ تک جو فی الما اور ان حضرات نے استردان کیا ہے اس معاملے میں اس مسئلے میں پیما ہی یعنی جیسا کہ ہم آگے کو ذکر کر رہے ہیں تو اعتبار سے جو منکرین سب سے پہلے دو دلی آپ کے سامنے آئیں گی اور دو دلیوں کے بعد پھر اس کے بعد کہاوی رحمت اللہ علیہ نے گزشتہ روایات جو گزری ہیں جو جو مستل روایات تھیں مست نے رف وغیرہ حضرات کی ان کے جوابات ذکر کیے ہیں ٹھیک ہے پہلے دو دلیلیں ذکر کیں پھر اس کے بعد پہلی روایات کے جوابات دیے اور پھر آگے مزید دلائل اس بات پر کے رفا صرف اس صرف تقریب تحرموں میں اس کے علاوہ نہیں ہے تو سب سے پہلے پہلی دلیل یہاں سے حدثنا خالحدنا بکرتا خالح حدثنا علاقہ ہی ہے تو پہلی دلیل میں ساتھ ہے عبدال مسعود کی دو سندوں کے ساتھ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رفع دین صرف اور صرف پہلی تقبیر میں ہے تقبیر میں ہے تقویل تہنیمہ میں ہے جس کے علاوہ و یدین نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھیے ذرا سب سے پہلے کالا حدت نب وکر کال حدت نالا حدت نفیان و کالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاقت والا لکھتا ہے سلاط رفا دئی حت یکماؤ قریب امن شہمت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کہتے نماز کو شروع کرنے کے لیے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے آپ کے انگوٹھے قریب امن سہمت یوز نہیں ہے دونوں کانوں کے لو کے قریب ہو جاتے سم ملا یا پھر آپ دوبارہ رفا دین نہ کرتے دوبارہ لو سے مطلب دوبارہ آپ رفیہ دین نہیں کرتے تھے اس كده الحديث مزيد ثنا الديكيو قال حدثنا ابن عبد داود قال حدثنا عمرو بن عونه قال امرنا قال ابن ابي ليلى عن ايصحاب عبد الرحمن عن ابي انا البراري ابن عادل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اخريث ثنا وفي قال حدثنا محمد بن رمضان قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا ظفيره بن ليلى عن ابي هي وام رف ہے اس کے, ہے. کے بعد مشہور کی روایت کو دیکھیے دو سندوں کے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے دوسری محمد بن يحیبن و يحیبن و و نکلہو بیس یہ پہلی دلیل ہے جس میں نے نے دو سندوں کے ساتھ لائے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تقبیر تقبیر قہیمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس کے علاوہ نہیں دوسری دلی سے میں نے ابراہیم نکھری سے کہا میں نے ابراہیم نکھری سے حدیث حضرت والد نے حضرت کا تذکرہ کیا آپ صلیم صلی کو دیکھا کہ رشتہ جب وہ نماز شروع کرتے تھے نے اور جب وہ رقو کرتے تب بھی رفیہ الدین جب کیا ہوتے؟ اگر لکھو جب لکھو تب بھی فق ابراہیم نے کہا جواب میں انکانہ خمسی کیا بات ہے حضرت انکانہ اگر والر نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا ہے یہ فالوزال کا یہ کرتے ہوئے تو عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عبداللہ ایسا نہیں گویا کہ ابراہیم نے تقابل کیا ہے تم تو بات کر رہے ہوجن کی انہوں نے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ دیکھ لی ہوگا صلی اللہ وسلم کو رپر کرتے ہوئے عبداللہ مرتبہ یعنی اضافہ کیا یہ نہیں ہے کہ پچاس ہی مرتبہ دیکھا ہے یعنی بارہا دیکھا ہے کیا گیا ہے بارہا دیکھا ہے لہٰذا ترجیح دی <تصفح> <tik> <tik> äh بات یہ ہے غالب حضرت انہوں نے اسلام لایا ہے وہ سن نو نجری میں جا کر ٹھیک ہے غالب نے حضرت اسلام لائے کب سن نو نجری میں اور عبداللہ ابن مسرود جو اسلام لائے ہیں وہ آ... نبوبت کے پہلے سال اسلام لائے ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوبت کا زمانہ تھا یہ پورا دیکھا ہے آپ کی معیت میں رہے ہیں آپ کے اطوار آپ کے افعال آپ کے اخوال کو نقل کیا ہے تو ابن حضرت البت بات گئے ہیں لہذا جس طرح عبد اللہ مسعود نے دیکھا ہے عبد اللہ مسود کو کیا روایت کر رہے ہیں کہود لہذا یعنی ابراہیم نخی نے فیصلہ ہی فرما دیا کہ اگر حضرت نے ایک مسجد کہ میں داخل ہوا حضر احمد جگہ کا نام ہے اس کی مسجد میں وائل اپنے والدہ ابراہیم یہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ بیٹے سے اس تذکرہ کر رہے ہیں فحوز ابراہیم نقی غصے کیا مسور صاگ عجیب بات ہے تو دیکھ لیا اور اس کے علاوہ نہ آپ کے بکیا صحابہ مسعود مسود کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا مکان امام کہاوی کہتے ہیں فقا نہ محت جب ہی اس قول والوں نے جو استعلال کیا ہے اس سے ماروئی نہ ہو جو ہم نے اس قول والے کو یعنی منقرین رف الدین تزیمہ کے علاوہ منکر ہیں و رحم تو ان حضرات نے ان احادیث سے استدال کیا ہے فكانا من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال مع ما, ما رضيناه تو... نحن نحن صوادر الآثار وصحة وصائدها وإستقامتها فقولنا أولا من قولكم فكانا من حجة عليهم في ذلك نمازنا بين إن شاء الله و تعالى فكانا من حجة مخالفهم عليهم یہ سواء مخالفني من اطراب هي فكانا سي کہ ان لوگوں نے پکانا حجتِ مخالفیں مالے ہیں ان روایات پر مخالف کی دلیل اس طور پر کہ ان انقال کہ مخالف نے یہ کہا ماہ باوجود اس کے جو ہم نے روایات کی ہیں اب کیا اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی روایات لائی ہیں کون سی روایات جو حدم رفع پر دلالت کرتی ہیں لیکن ہماری جو روایات ہیں وہ کیا ہیں طواتر سے منقول ہیں ان کی صحت کیا ہے زیادہ صحیح ہے اور وہ کیا ہے زیادہ مستقیم ہے لہذا ہمارا قول تمہارے قول سے زیادہ معتبر ہوگا یہ کس نے اعتراض کیا مسلمتی نگر کو والوں نے کہ آپ نے جو روایات ذکر کی ہیں وہ بھی روایات ہیں ہم نے جو روایات کی ہیں وہ بھی روایات ہیں لیکن ہماری روایات جو ہیں وہ صنعت کے اعتبار سے اور تواتر کے اعتبار سے زیادہ کیا ہیں مضبوط ہیں لہذا اب کیا ہونا چاہیے کہ ہماری روایات ہمارا کون معتبر ہونا چاہیے کیا ہے آ کے تو پھر فکانہ میں الفج علیہم امام صحابی نے جواب دیا پکانا الفج علیہم ان کا جواب اور ان کی فی الحال کا ماسل بہ لو جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان اب یہاں پر آپ دیکھیں گے پکانا جو ہے فکانہ کا لش تین مرتبہ آیا ہے پہلا عبادت ہے اس سے وہاں پر حاوی جو منقرین رف الدین ہیں ان کے مذہب کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ان حضرات نے ان احادیث سے کرتے ہوئے رف الدین کا انکار کیا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے نمبر دو مکانہ کیا ہے مخالف کی طرف سے جو کہ مخالف کون ہیں ان کی طرف سے اشکال کیا ہے اور آخری جو فکانہ ہے اس سے کیا کیا ہے ان کے اشکال کا جواب جو کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو آگے کا آغاز کیا ہے فکانہ کا جواب کیا ہوگا کہ ان کی روایات کیا ہیں زیادہ تو آپ علی صحیح صنعت کے ساتھ ہیں یا کیا صورت حال ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے یہاں سے آگے نام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے ان روایات کے جوابات دیے ہیں سب سے پہلے چونکہ حضرت فرید علی اللہ کی روایتی روایتی اسی طریقے سے روایت تھی،, روای تھی تو ان تمام روایات کے نام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے ہیں فردن فردن ایک ایک کر کے سب سے پہلے آم ما اللہ تعالی ان شاء اللہ پڑھیں گے جوابات پھر جائیں گے دو طریقے ہم نے پڑھ لی ہیں ممکن رفع الیدین کی اور اس کے بعد جوابات ہیں ان روایات کے جو دلالت کرتی ہیں کس پر اس بات رقم ذہن پر تقریبا کے علاوہ اس پر انشاءاللہ شاء اللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ اگر دے مسائل کو, کو, ہاں کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ انتشار پھیلانے والے کیسے انتشار پھیلاتے ہیں اور حقائق کیا ہیں انشاءاللہ شاء تو ہمیں یاد رکھیے گا آپ سب سے خاص طور پر دعاؤں کی درخواست ہے کہ خاص طور پر